جاری جاری صلى الله عليه وسلم متھی کی اناجتہ اں اسیاء کے فساد نے میرے سلام کی ذکر نہ اور مدنی علیہ السلام کی اوصام تبع سعد مدنی تے مدنی ذکر وقت میں داشرن مہا چتو سوا در بند کی مسرت الناس فلا فلا ينالون ذي جوابه انبه حرم ما بتحريم الله يا حسنه تحبته تحريم الله تحققت ونسبت ابراهيمنا برهنا قرات ذلك المجاز انماي حرم مكه لتحريم الله انه الحكمه تعالى وهي قرنوا حرمت المدينه ما تحرم المدينه كذلك نسب جنانه حكم الله كحرم ابراهيم مكه وذعته لها ما دعقد قدم المدينه ولا يمكها وصاها بسمات ابراهيم خبروں قبض کی قبض کی ضرورت نہیں ساطما شری احتباس اور شرط لہاسا حقرا احتقاب اگر احتباس و امد و الغلا بازار چلا شروع احتباط السام خیند الغلہ نوجر احتجاج کم دینے والا ساری لڑتب سے آئی چیزا مردی؟ مردی حدیث کی دیگر رشت ہے نشارتی طرح چطورتا کہ پیر طب لن من اپنید او حکم اوکا پی انتقال بانید ایدنا معلوم گی چا احتکالی مانی خلق کو بہت احتیاج ہوئی او کچھ نے خلق احتیاج نہیں او پارنانوالی کیا اسی انہیں بے ساتلیش لیکن دا کہ حکم پی انتقال سکل بیتا ہوگو او معلوم انہیں چا ساتلیش بیت کی احتکار مناغرہ تک احتیاج ویو گرانوا دے او بے حرمت محتاجی دے زیاد طلبات دے ساتے بدلے ہنسے جیو جیو صدروات تناسب راجی اور ہتا تنازعہ منغرہ دے تناوالے دے منال اودا نے دے انترنال منابی اور راج لگنے کرن داں وچ مجاز طلب اور تو عام پات گھٹاں بارے مجازم فرمانا چھ بلکن دا ڈلی بند کریندے دا بجے میں در کردا وذمربان ضلع کے دی مجازم ہز ربونا ما ذو سے جو خلاف سنن کی خلاف امور ہے نا وہ ہاری درمانی دا سید اذ ربونا زوار مشبزماد نبیصم کی پدی خبرہ چہ یبیو کہ خرچی کی پضبط مقام کے نقدینے کی رجرا ابلا تصرف و بیع کا بند تو سجدان ان اجت باط دے حتا یہو ہنا رہا ہے کی منتشری کے پر رحم کا پر مناظر کا مجاز بتن میں کہ چرے پہ کم تو اجراء دےل قایم <.af1> اہ من غنم گنم رو روپے اور سر بار سیون ملکانو ان دوسر کن چاسی دراہیم بزنی فسروبانی چاسی درشتا فقارت الہا نوروات کرنکی فر الہا دراہیم بکے واتو فر جزا خادم کو درائشی طالب السدرکم فقارت الہا آنا وزب ادنم زب ادنم دراہیم حتی یجیعا خاظر و نامدر قابا زمن خادم راشن استعصر حافظنا من الظوری دا چکم دینار دا, دا لے سکی دو خبر منگلے چندر تم داخن کمرہ واچہ منگا بیزاد اور ادری نے ظہرین راضیہ یہ موافقت لے درو غوا تن دیناسرہ موافقت لے دو یہ دو خبر اشارہ سیدان مریض بھی زیارت کرتی برابر ان مولے نے حکم فرمایا ہمارے میں خطا ہے رسول اللہ جن قال داو دی وریک ربی اللہ اکبر مصرو مالی بنظر کو اللہ دار اشدر انها وها انداز بلا جہیزا الا غبر اللہ اکبر و تمہارے تمہارے ربی اللہ اکبر بچارے ما وایا دا نے کارن کی 15 درسی ما وایا میدان کر نے پدا بابا ہمارے سین دکا تے تو کام طلبے پدا بے ہمارے سین دکا میں حادث اثر ہو جا کارن طلبے توسیل جہل طلبے کارن خبر خبر سینے بے ہمارے سینے کو بدر دولت ورحمة الله ورحمة الله وبركاته قال الذين من عمر بن نار سمعته وقال ذاكتا نبادي يقول اما الذين نحا أنه النبي صلى الله عليه وسلم فاوتاو من أيباء حتى يقدم ترخيصة مرض فعام ذا كتابتا مخبض كرته وقال الله باس ولا سنفقنا اشينا حكم عامده وعاف فلن مخبض نرد ودوجنا شوافه ومحمدنا السجماني قبض ذرور فطورا شاوكي مرخور كي غير مرخوبه وشهادۃ انما رزق ما بحن واسین یہ وہ منظورات کہ غیر منظور اجنبی انما مال مخصوص عند عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا فدا دیو مقام کی رسہ تک تا انت فی تقضے کے ذو زمان کرشی اللہ پاک با نوات کرے مالہ خدمت مجھے خدمت زیادہ چاہیے جاری سے موار دیں میں تک تک کر دار اسماعیل دار اسماعیل نے تمام بلا دیتا قبضہ باو باو ہمارا ایذاء کر تو تمام جگہ پر کے قبضہ اور بیچارے پکێن تو ناری کے بے کار کافیکی کے قبضہ انتخاب <سؤال> تھا رب يا دانا يا لك يا دانا لا شان انا دلنا امره قره لك دعاءتنا عليه وسلم يا رسول الله عمل مسجد شينه بن باطل بني فاص ينضربنا وهر مشدين محتسبين مواطئ مقرن الطرفه لميرا سكار ان يبيعوا في مكان يقتدين مقام الشراء حتى يوي نار حاله بمنادرته سامان رکھ لی یا دکھنی من کوئی یا مشئی قبل مسجد بے خبر خبر بے یا یا دو مشتری دے. یا مشتری مشتری نسختلف حکم دکھا مشترا ترینگ اور ماتا قبل حاصل نسخے کی جمع کی ظاہر داخل کام دے دما بخاری نسخے جمع کی با قبل اقبض ماں کا قبل القاضا یا قبل ابازا چھے مشتری دادشن دبائے دبائے دا بھائی تو مشتری مرشی نہ قبضہ نمک رندامہ بیع منتقل شو رسول مشتری نے کلا دعائی کیا بھائی مرشی ورثات بھائی فدی 15 ذوال مشتری نے عائد نہیں امام بخاری ذل مسند و حدیث عبد اللہ بن مازن کا تنسیب کے جواب ہے شیخ امام احمدی کی جواب کناں دا کہ صحیح فکرت تمشیز نے جواب نہ کی لیکن ماتر جواب ذکر گئی ناول اختلاف بدمسا کے باعث مذاہب ہو بے دماغ بخاری مراپ اور انتباب کا سر پابے پانی بے تحقیق مخالفت کی فما بخاری و دماحنا دامدرا دا دا امام ابو احمد امام شاخی سر کرکے قبل قبضہ زمان زبائے کے ہلاک لہراؤ نے مسلک ابن بطال نکل کے کہ یہ زمانہ میں شریک تھے لیکن قصرائیہ کے خلاف تھے راجہ ہدارج ازم مسلک کو پشاندار شافعی و احناف تھے لہ شافعی و احناف قابل مستفید کہ زمانہ دبائی کے حنفی کی نے ماماں سنتین یو پشال جمهور باندے کہتے کہ زمانہ میں شریک راجی کہ جناب سلیمار میں اسار مسلک تھے وہ جمهور ایمسرا تھا کہ روایت امام مالک و دارش شاف زمان دبائی کے تو میں نواز میں اصفار ذکر کی کہ ذا کا زمان دو مشتری کی ظاہر تو درجمید بخارج معلومی کی کہ ذیم ویچ ذا کا زمان دو مشتری کی ذیم وصلاح تو باع کی تصورت دیکھو ما بیعاقم رکھر بے یا دے بے خلحاث یا دے خلحاث دا قبضر مشتری دری دیمائی بخارج دیگر فراد وزمکی ذکرشی ودادرین دردے داول مصد داو کیو خفضہ مختار تخلیط اداو دا. کر ادا ادا بس سر داو تخلیط من دا قبضے کو تحصیلیگی ادا مختار تخلیط ادا نفس ارادات و مشتری دا قبضی و آدمی وجود دمانی دا بائن ادا قبضے کی دیر وصحات و, و محوم دا قبضے کی ضدیم سے ذکر مقصد داو جی خیارہ مجل سے زفر نزبانی ثابت تے و داوی اس خواب قصر عزیز شعب فرزبانی بالامرین کی و افتراف دے بس قبل قابل ہے مانی بے قبل قبض کے محمد الحسر شیمانی شیخین شیما محرومات کی قبض الرف قبل من تکل گئے بانی اما بیاد من طولاتی دفائی کی تصورت فقار نہ دیر فانی دیما بہنی پر اللہ علیہ وانی شوابی اور ادا مختص وی حنات موالک و مدعما دکھوری در اما سرا چکل مشتری مرشی خبر قبضا یا بھائی مرشی ندا مبیار شاگر زندی بانی تباکی در احنا بھائی اجابہ قبول شنہاں خرزانہ دا شوئے مشتری مرشن اتمام دعا قدر دا دو رسو دا مشتری نا بائین شاہد کرے منی کی تنا اجابہ بائین مرشنہاں دا, دا مشتری دا حضر دے و رسو دا بائین شاہد کرے شاہد منی کی و دا بخاری بنیز بائین دا نا خلاف کی متفق جبتے دو مسئروں کی اختلاف دے اصرد عبداللہ بن عمر یوم سربانی چاہلاق قبل قبل سے منتبت دے دے دے را را بے ظاہرا مانا دیکھر کم اتباق دیتے مسائل بن وقال ابن عمر ما ادرکت اس سبقتو حین مجموعا خوبہ مدن مبتا ما ادرکت اس سبقتو حق مبیع زومیر غیلرہ بے حجاب و قبول تک دی وقت دیلاس و بزور کا اراغت مجموین اوہ مدن پہ حسن نزول دا خدراتوں نے جنزیہ ہو صادم مدعوی بنا دا دا مشتری کی ہوا من المفتاح تو شروطنا معلوم شلا کہ باہین دورو دا کے مڑوں نگا دبائی دے مخوم دا دے اب باہین دا کے ایب کے کیا عرض چکرنا نام بے رشاہ دے اب اید دبائی دے ان کو دا مشتری خواکر فریس کرتا کیا فتا گئی اسر ریعب نادر سے جواب ہے اید دیوزا کم نسخہ آقا تیوری جی دا دا کی داخلی بات حلاک کی نکومی نتاہ دا حلاک کی گی دماغ دا مطانا چا چاہر کلاب دا صورت دا چدا دا مشتری کی گی دبائی کی گی معلوم ہے چدا دا پر اکیاسان ساڑیتا چی بیرین مشتری قبلن خبز سیدے چاہر کلاب دیو جن سنو زمان دبائی کم کسان چی ملوی دکا جمہور اگر پا چدا پا زمان دا مشتری کے چا وہ حلال شرط بندوانا جی بے صحیح شرط اثر اور ہر قرچہ دا ضد پزماں دا علاقے گنے مشتری مرشی رضا رضہ دا ورثہ دے کے بھائی مرشیں دادو مشتری دے غیر مصری فدی تبریح چھے دا یوم صلی علی منثوقا دلالت کی دلور با نے طلارتن اشارہ کی داودا دا تفسیر تمسک مطابق چلے دادو مشتری مختلفن تھی دی جس تصرف کو مبیع قرض قسمے تے مقتا یہ حلاق بہت شرح کیا ہے کہ وہ مشتری اس سے مہر کے لئے بہت شرح کیا ہے کہ دن رائے دارا ہے ادا سرمانہ سرمسرد دی اس سے دال پیش کری جائے ادا بلہ مسرد دیفاقی لائے کہ مرشی یا مشتری انہوں نے بیتا مدہ دانو سببت موت بائی بانی نقصاد تلاک اندرہ جہاں چلتا ہے اس نے پس اندرہ جائے مشتری رہے یہاں بہتہ مجھدی بہتہ مجھدی بہتہ مجھدی بہتہ رہے ہیں جو بہتہ رہے ہیں وہاں سے ہوتا ہے دو مصر اعتفاقی دا لیس اتماعہ دا آقاد رہے اس بات رہے ہیں دو مصر اعتفاقی دا مفتری بہتہ لہم عدد رہی وارا حاشہ بہالی گردی دی لہم اپ تفسیت آگر مصر کو تابل امام عبداللہ عمرز مرد قائن دے دے خیاری جس اور دعوی جیت ماندہ بل افتراک راضی تبت بفراد بے تامنہا دا حب دا فتح ششتہ دے تو دیو جا سکرن با دبیوک نفات دے دو اور ظاہر کی خود دیوی ای نوات نمالیمی بھی ایت ماندہ بے, بے افتراک و نمالیمی بھی نو دا غر و آت سرات چید حقی نمالیمی بھی چیدے قائد خیار منجل سے ایت ماندہ بے افتراک و نمالیمی بھی مخارب من اتتاوی دا بود تاوین از فارد ما فقط دا مسدد دا سرا او تاوین ضروری دے او تاوین دارے چیز فارد چیز دا, دا مسدد خلاف رانی شید وقال انمر ما ادرکت سبقت حج مجموعا اومد مبتا آون ارغسی کی اومیا غیلرا حقد اجاب و قبول وزیس آردی چیز اگر شید چیز امجاق واردی کی داجبان دیوی من نوی بے تو بائی دے دے, دے مجموعاً سالیم بھی نقصان پہین دورو تاکت کینی بھی وبعض الافتراق وہاں مجموعاً دا خیز بکا یہ دا مصد جی خیر دا خیر مجموعاً دے زوری دو اور ابتراق پسو بفتراق سوئی کرنا دا خیز مجموعاً دا فالتا ماں پکا تو وبعض الافتراق پس افتراق یعنی چاہاں وہاں مجموعاً مجموعاً دا دا نہاد یعنی یہ تو صرف وہ میں بیع قبل قصد سین نے لات باو حتات حت ناس نا یہ کی تا سے لفظ ہے ایسا حدیث کی راوی ولا بیع ما را مزمن نسبت نے بیزار تھے جو باقنا فہمانی فہمانی یہ حدیث کی قوم قبل قصد تصور والے ولا بیع ترمذی روایت کرے ولا بیع مال مزمن دارف تفسیر بکر درین سے کھڑے ہے انہا کا میں بیع قبل قصد پیشی زاہد مال تا ہلال <سؤال> ترا <سؤال> دونوں نشارہ نے بھائی ہرا کی ان زاد تن صورت سے غرر دے دی وہ پتہ تھا <سؤال> وہ اندر رضی مجھ ہوا میں آدم سب دین دین دو مسجد اگر معلوم تھی کہ وہ تو سرور پتہ لگا وہ ہوما بیٹھے تھے زمان ترا دی ندا حضرت ہلاکت کے بیچارہ وہ بھائی باندرا جی انہوں نے تو احمد مصلی ما نے چلے یہ ہلاکت ترا دی ہلاکت تراش دے قبل قبا موٹیج او بلتا صرفو میں بے قبر قبض شفو بے صدا سینل جو اللہ فارد ما فقد بنون سلا بد من التعویل والتقیل التعویل والتقیل نازل کہ امام بخاری سکیت خبر قلب مادر جبکر نظر گولے نو دیکھے مجھتا دے مالا دا شنا مادر قدس طبقہ حی یا مجموعا تو امن الموتا ارغتی چورس اغیل رعاقت حجاب و قبول حی یا جو اندیوی لغتیس تم عقد پہ وارے دے گی کہ والا رہے گی مجموعا بیرو جولی او باعت القبض وہ من المبتاہ او ادرک او القبض و باعت القبض وہ من المبتاہ نکل آتا نور نصوصا زاقیت معلوم دے کہ تصرف ارسی کی گی چھے قبضر آگلی بولا بے عمارم ازن مخرطی لن مخیہ گر رواتی کر کرو مخرطی طاق سے قبل زیستیفانہ یہ سب دن سیپا نہیں پڑی بکی گھر والد بنے سنو تام لن با قبل على هذه النجيسمنا جي قبل اس عليه ام ام اي بعو حيث اشتروا حتى ينقلوه ينتقبني حق تا ينقلوه حيث حيث با قام لغن وقت مكيلي لغن علمني جي تصرفكم بيع قبل توسيع براسم نے رضي الله ما قبر جب جي لظالم مقدم و جي ذول کي زمادرون من المفتاح نہ بیگاد مشتریارہ کیجی علاوہ دی بنا زیمہ بخاری اور ہم اندر میں انتخاب رانا زیادہ اثر باب در بخاريف نشو بلکہ امام بخاری کہتے ہیں کہ جیسے تصرف و معاق قد عام ہے مفہوم تو قبضے سے عام جنکم م ذکر کریو شوافی خود ذا حصہ اکبر ہوئی نقل لے دلا اور احناب قبضہ بالتخلیع اکبر ہے اور حقیقت سے ش م چې پرظیت ن سرئ منظر په نظر سرح انجوزیات د شته ما پر جایبارارت ک کے د معی ض د مشترینا او تمکن د قفضی ح پرادي میره د بنا ه تم نعرفه معیو دمل د مشتري او تمکن بال قضا ممسالو مزل پریم او بخی بربانې راه دلهها نکن شر بفض دپ تخلی بلک ننفس سے اراده د قمزي چ معی جانب به مشتری نه موجودنی د با ذابطی کی زووین در بعد قبضے دے اشارہ دا عمر دا. دا. او داابۃ کووین دن ما باयां کدی مشترف با اوپر چار دباے دا بغہ این دن باے دا قبض کو تو حکم نہ کو زووین دن دا قبض ظلا تبخر دا قبض ظلا کر شلا تب دن باے تدینہ ما دا قبض ظلا زے کو دین بعد ما بد بد با نمقوم کو بدی عاف نہ تخلیش نہ نہ کر داوا داو داو داین دل باے دے مشتری مشتری پر چار مانکی دے باے طرح دا جو بغتڑا او داگی نہ با تبا نوبت سر پتی نکدال سر تبل قبر شبال القبر شبا او ما یا مشتری مرش ادا لو رثو مشتری دا نکبیتاں شلا یا امور ش باے نظام بے بے دا داو مشتری دا. آو کی دا, دا دا, کی دو مشتری کی دا حضیث قابل لیکن دا دا دا سے دماغ کو مشکل دے دوا داخل کرنا دعوت کو مناسب ہجرت کی رضی اللہ سے کیوں پتہ منتخب دعوت ظاہر دے اہدا قاد کیسبہ کی ترجمہ اجزادی بانے دے حدث منتظر چیئے تو یہ جیسے انتباہ رہا خیدار کارجی دا اور خدا دارے مطابق لگ کی جیسے ایمان مخاری مصدر تصرف مجھاق خبر قوت زمان و مشتری لازمی کی کہ جی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اوہو خواب اسلام بیکی خد رہدہ نسرہ اندار نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اوہو شاند نبیل صلی اللہ علیہ وسلم دا چیز اور ان کے ذات کو قران شان نبی رسالدار زمان در زمان دواب کر کے تو وجہ الہات رضی اللہ عن السلام سے تراسو تو تکلفات ظن سے با درچے سے شریذہ وازرو وضعن تنبائ ناسے در بخاری تو جب در بخاری سے پہ احکام جاری کیے جاری کی زہلات دا اور دار کے دا بے تصرفات کے بعد القضا حلام شراشی نداد مستدل آو لازم اور بعد باغل قبضہ کے سرقات کرنے کی جائز نہیں بے فضا تصریفیں کی صداوت اپ دا قبضہ چہندن بخاری فنص میں دعوت اپ قبضہ رہا روایت الاحکام قلم کی لقل یوم ان کان یعل صلی اللہ علیہ وسلم نو وراس الا بمانت ادم سراجی نو وراس ال ما من نو وراس نا کان یعل تینہ نصف ثملاتی ما من جو راتوں راتوں کا مگر راتیں ہر وقت کا وہ رات و رات نبی در سلام با نے الا یفی فی بیت مکہ فاہل کو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے نہ ہو فلما اذن له بالخروج <سؤال> قرن جادو تھے جناب السلام تن ہجرت خروج ذهبت الى المدینہ لم يرونا الا وقد ثالا ظہرن وينول المظله شیمہ کر را رسول النبی رسالہ ذبرونا من مظله شیمہ کر را بمطر رسول النبی رسالہ ارا من سرنا ما کرنے پڑے کہ اگر کل کل گرمی پڑے کہ اسے کل سبب دروخ وہ نے بالمظله شیمہ را رسول النبی رسالہ کرا نبی رسالہ دو گرمی پڑے کہ خبر کا پتہ صحیح تمہارے د ویلا مگر صدیق اندرو سندس راوت ماجانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا ہزہ اں نندرا بلے مں قفا علیہ السلام علیہ ٹیم کی چه گھر میں ٹیم نے فدی واں کھڑا کاراں پائی مگر یہ نبی کار نہ پیدا چھنا دوجے حدوس لو امرنا سلامادہ فلا علیہ کنا چرانو تو نبی رسال سلام قال الا بمکر اخرج من ما عندك من عندك ما فرمایا زمان من ہمارا ما فرادی وہ بات سوچے سے مشترک وہ بات سوچے رسول اللہ انماہ مجلس ہے بن ثقله تیرے نبی خلف دا فرزون الزمادی عائشہ او اسماء بعض رواد کی رضی اللہ عنہ عمر رومان اعلی اچھا اے تا ان کو قد خبر جماعت کو اجازت سے پتہ لو جب پتہ کہ ہجرت یہ تھا اسحبت یا رسول اللہ نے اطلب صحبتا اورید صحبتا منسومشی عامل محمود دے زمیر اپ کو دمان کرتے ہیں ساسرا ان کے منولاد سرajit نے ارادہ کرے مرادی <سلام> مورادی تمار پوری غوام مكتوب کے منجلت اعظان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ جب تک ان بالغ سب اور دعا دیجئے زم ترقم استامر کچا یا زم مكتوب و زم مر استامر کچا دا مدوب یا آ یا رسول اللہ ان عین جناقتین از ما فذون کی قازتہ ہمارا روز ما تیار کی دی ساتھی منبار ہجرت و خدہ دا ہمیں ذهب پہلے سے یوا تعالہ قد خصھا وبالثمر البهيم سناۃ ابسھا بالثمر ما ماوس دیورا سمسرہ نقط درس سے سنو ور واقعہ نی کہ قد لگا ابو کلصرا تبو کہیں جب رتنا سے پدی رہا سرلی ابے دلی نراو کہ کو کے منٹری ورے بعد با ابے ادری ورے بعد ان سے دا دو درے میں کی شام او شردرا بھی بے بے راش مشکری دری واقع ودائی سو موضا نصداری کہ حق شروعی حق شروعی حق شروعی باہی دي انم دی رضا راگلی دا حتی کہ سامن اتعایون راگلی قبول پاچه دا یوسدی راشی او باہی تا ہوئی شہدنا زاشه پتمکر دوا ودائی سوم آلا شراش آلا شراش و, و مالی را قدرت رضی نزیاد تمت نرکو ودائی سوم شراش آلا شراش یا مشترک ہوئی نما مثلا نما دین آزاد در دا سوم دبے سے پر بہمان دا تو متاشمی دے شراد اور تخ بہین دا تک اور چار بچے خیر شر دی ولا ثمار سو میں یا تعز الروایا یتلو کا ولا سو نو نث ونکئی اقل طرف منین قصد بیا یاد قصد حضور الملک تعز الروایا تو اجازت بھی کیا کہ نواو یتلو کا یفرید حدیث جو होला اور سرشتہ دو جو ہے ترجمے یو خدا کو امام بخاری فرما ذکر کے فن اور رواج کیویں نماز میں پرواہ جل دیول طلوع سہا سرو دار تنسیش کرے جل دیول دارگے بدی کر سوال روان دے تری سہا پکھนม کے تری دو پکھا وی شروت وش پک آیا باغ مشروط لہل حاضری دو و اندر سے اتر منات صلاح و اتحاو ایستامر رجول آسون میخیہ داری و ایستامر رجول آسون و نحاہ ریل نسنا نزیک کرداتے کے لئے دا عادات داری دادا فالدو تیقص، یو شیو دکیگن نور و عادو پر کی فجراتی تنسیر سرکسراتی جیلیون سرون منا کرتے ہوئے حاضری مکھی فل بلدا لباد مسافر دی حکمت بھی جو بھی دی کی دے تا جانتی ہماری کائلت نے ادا دیا جرئی خلق مختلفت نہیں دیتا اور شیخ بازار کی او دیر ونبی جائل دا ایلت دا دیا ابان میں تقنید ان سبایان سبایان سباید تفسید راضی وراتنا آجتو مدد دیا یوبالرہ خوبیز دیا واقعی سرزمہ بے ایبانی نجس بل قول دیا بل بھیل دیا دعنا منا لا سنا جسو بے باتلی کے لباتلی کی دا دی شروع مخالمے لازم علاقات باتی احییی دان دماراست اسلامی خلاف دا دماراست اسلامی علاقات در خلاف دا تبیدرین زرین آداب دیل حصول در خلاف دا مسلمین مسلمانات دیلی نغافل دیلی ولا تسعر الملک تلاق اوضحا مطالب منکی وزنانا تلاق افر خوری نی نکاح پلیشت کی شدیر سلاف پر دا مفتحان امراض تا کی جی اسلامی خوری دا دا بیان دا با حد تیجی قلاست آنا چی دا, دا تراواڑی ازو کچھ دا نہیں کروں جی دی انہاں پرے حق دا تراواڑی اودا بڑی نشان میں ماڑی کی معنی ادرا وجد اندہ اگر دا اکسی بیان مزاہ دارا جیتا نیلا بھی لے کی گی دہبارت مغراب سنی محاورے کے بودی مرتبہ لے کی گی کہ میں یزید وعالہ حاضر میں یزید وعالہ حاضر دا بیانت کنے یہ سنی میں زیادہ خدم اور بیانت کنے کے لئے کی کہ میں زیادہ بولی رہا خدم دریو میں زیادہ خدم دا بیانت کنے کے لئے کیا دا بیانت کنے کے لئے کیا دے مستثنہ پر چیدہ کو دوینل کی داخل نہ دا جان بیندا اور بدیک اعتراض من رجائے بہن سیدی ونجدی جواب راو باب جواب بیان مصاحبہ اے شاید چندہ پتہ نہیں بہن یہ کہ تبہ را میں اخیل باقی ذات نظر قراتہ تن ناس اندرون باسن بیان مغان مال منزری خن صحابہ چدی باب بغان سن اللہ السلام نارون باسن کی بات لگنی پھر صورت غنی وتربان کی میں یزید بصورت تب یزید کی میں یزید علی اعظم دا دا دا جنا فیر مالک جیندرسو حکمل آزاد تھے مذمر قرب قبل ہی خدا ہم نے یا وہ مذبری مقید پانی مقم حد خلا مذمر کہیں مقید مقید زبردست ورگیگی تو فرید سفر کے موڑ پر نے مراد کے موڑ پر مذمر مقید ہے رضی خلص و جيد اتفاق رہا ختم مذمر کے لیے یادہ بیع المصاع تو دعو رکھا بنا کیدی جاری بیل ان پی جارہ بدی اہل مدرسو میں صلاغ ہوئے تھے کہ بیان مفادات کی خدمت کوا او گٹھا او قیمت ور کا جدا تھا ان کا بیان اٹھا یہ جارہ بیان مفادات کی جارہان بیان رکھا زیادہ باول وہ علت کے کلمہ فرجائد فضیلہ لکی بعد کا بیان مدرسہ یادا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ اللہ علیہ جل اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو گونہ کی بیرازی حلق و قداغ دباؤ علیہ بار نجا شی و من قول اللہ از دل جلدانہ بار نجسے بار بارا تیز اور دو مشتری کی فاقی سنو لگا خود دو مشتری فاقی سنو دمائی بانی زمانہ دارا نجس سسر کی نواز پا لخافتا اور دو مرگئی دیو سنو پل گئی تا نکلہ ساری نسنو دا گارکانہ دا برگئی شکم مشتریہ دیدی فاسی اگل نجس جو بالقوول دے بل بالفین دے دالا مقروح دے اور حرام دے بے اس باتجی کینے بات چلیتا مصرح تنافید کہ کی تو تغریر دے مشتری دے پھارے گی شکریت کی حرام دے تغریر دے مسلمان دے نجس بالقوول دارے چکرا گاہ کراشی شے اخلی ان سڑے حاضر ماہر بیو ہم عمراتی کی نظر بے ایسی پھر سورے کی چکر اوہ تقریر بھی تقریر بھی تقریر تو مستری بھیج دے لجت سین داڑے این اجس ناتیرو قاریسہ دکان کے کردار راشی ردیوی داشہ ماندرا کرپ فصنبان ما بڑے کتنوں چتنی کرداں ریسا چون مول مالواکا نو سکت نہیں کی او دن جتہ معذرت سے ما کوت بندت زمیندار سادو رکمات تسلمنے والے امسنے کو شہر سمپ تنمیذی کر گئی اناج غیر دے دا عاقد اگر تمہیں جس حرام دے مناج غیر دا عاقد دی وجر بے مکودا فبے باثیل نہ دا نہ کو صلیب سیلا انہی عالی شی سبب جو مصان دے کرے دے شابی منیمانی ادا دا اللہ مطلب اطلاق سے بہت بہتاں مصقان دے اور احناف تفصیل گئی انہی دا خال حسيونہ سبب جو مصان دے یا او اولہی لا قام شان سبب جو مصان دے نہ ہیراخت کو چھلام سے وہی اتا كانا دلانی نہ کلامات کلامی نہ تھا نہ خبر اور نہ کہیں کلام نہیں وای ون وہ کہیں کلوڑ ولا کوالہل ہلدی وبی